اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اور حضرت عائشہ صدیقہ والی حدیث بیان کرتے ہیں جواب دیجئے پھر اس کے بعد حضور کو یہ جواب سن گیا۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے کہ حضور نے اللہ تعالی کو نہیں دیکھا اور حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی سب سے بڑی دلیل اہل حدیث نیچری طبقے کے پاس یہ ہے امول مومین حضرت عاشا صدی کا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے بدن کو شب میراج گم نہیں پایا اور اس لیے جب گم نہیں پایا تو میرا جسمانی نہیں ہوں اور ایک یہ کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالی کو نہیں دیکھا آئی. اب آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبار و تعالیٰ کو دو مرتبے دیکھا ایک مرتبہ پہشانی کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ان کے علاوہ بزرگوں نے لکھا یہ جیسے عام نہیں کہ ہم کہیں کہ جیسے بھائی آپ کہیں بھائی آپ کبھی آتے ہی نہیں ہمارے ارے کہنے لے کہ دل میں تو آپ بسے ہیں سال بھر میں ایک مرتبہ نہیں جھانکے مگر کہتے ہو نا ارے بھائی آپ تو دل میں ہم آپ کے دل سے ہم زیارت کر لیں یہ بناوٹی بات نہیں ملدالی قاری فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو دل ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا دل کو وہ بینائی دی جو آنکھوں میں بینائی ہوتی ہے نا جیسے آنکھوں بینائی دینے والا کون اللہ تبارک و تعالی آنکھ ہے کیمرے کی بھی آنکھ ہے یا نہیں پتہ ہی کہ تو بناوٹی آنکھ ہے اور کیمرے والی آنکھ کتنی خطرناک کرکٹوں کے سودے ہوں تو پکڑ لیتے ہیں. کس نے کتنے پیسے لیے کتنے ڈالر اور کتنے پاؤنڈ لیے وہ تک پکڑ لیتی ہم نے کسی مال میں چوری ہو جائے تو پکڑ لے گی کہ جادی جناب کارڈ استعمال کیا گیا تو اتنی خطرناک آنکھ ہے کہ بہت بچنا چاہیے ٹھیک آپ برا مت مانیے دس محرم کو جنہوں نے بندر روڈ پہ آگ لگائی کیمرے نے سب کو پکڑ لیے ہمارے یہاں جرت نہیں لوگوں چار ہزار دکانیں جلی ہماری پڑوس میں کیمرے میں سب کو پکڑ لیا کون آگ لگا رہا ہے کون شٹل توڑ رہا کون بارود ڈال رہا ہے کون پیٹرول ڈال سب کو پکڑ لیا کیمرے لیکن اب کیا ہوا ہمارے وزیر داخلہ ہے کیا بات ہے ان کی جناب ہے بڑے ہمت والے آدمی کہتے ہیں یہ پولیس کی بہت بڑی دانش مندی تھی جو ایک بھی گولی نہیں چلائی ارے خدا کے بندے ہائی فائرنگ کرتے تقریب کر بھاگ جاتے ہیں لیکن کیمرے کی آنکھ, کیمرے آنکھ تو آپ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے آنکھ کو بنا عطا فرمائی سمجھے علامہ راغی اس جو قرآن مجید کے لغت جنہوں نے لکھی وہ فرماتے ناظر جو ہم کہتے ہیں فلاں حاضر اور ناظر کا معنی آنکھ میں جو کالا تل ہے جس سے نظر آتا ہے جس کو کالا پانی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناظر یہ تل تو جو اللہ نے اس تل کو بینائی عطا فرمائی وہ تو کسی کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ یہ آنکھ کی بینائی حضور کے دل کو عطا فرما دی تو ان فرماتے میں نے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا اب آئی یہی ملا علی قاری میراج النبی کے بیان میں کہتے کہ جب جی کیا کہتے ہیں کتاب و شفا اللہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ کے بیان میں ملا علی قاری کا حاشیاں پڑی جو انہوں نے شرع لے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جگریلی امی جب حضور کے سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالا تاکہ زمزم سے دھویا جائے تو حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ اس دل میں تو دو کان ہیں جو سنتے ہیں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں ہم تو محاورتن کہتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے اور سرکار تو واقعی دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا اب آئیے اصل مسئلہ حضرت آشا سے دیکھا آئیے اصول حدیث میں یہ ہم سے نہیں جیت سکتے ایسا کہنے والے اب آئی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حضرت عاشا صدیقہ کی بنیاد ہے میراج کے انکار اور حضور کے دیدار پر اور چونکہ حضور نے دیدار میراج شریف میں کیا سب سے پہلے یہ طے کریں کہ میراج نبی جو ہے یہ حضور علیہ السلام کو کون سی عمر میں ہوئی اچھا جنہوں نے کہا کہ حضور کو میراج شریف بیالیس سال کی عمر میں ہوئی اگر مان لیا جائے کہ حضور کو میراج بیالیس سال کی عمر میں ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ تو پیدا بھی نہیں ہو چلیے صاحب اور آگے بڑھیں حضرت ام مومین عائشہ صدیقہ کی عمر تھی چھ سال حضور سے منگنی ہو گئی ٹھیک ہے لیکن حضور کے گھر میں کب آئیں مکہ میں نہیں آئیں یہ سب کوئی اس کو کنڈم نہیں کر سکتا مکہ میں نہیں آئیں مدینے شریف میں بیا کر حضور کے گھر میں آئیں رخصتی جب ہوئی اچھا مدینے شریف جب گھر میں آئیں اور حضور کو مہراج کہاں ہوئی قرآن کی آئے سن لیجیے سبحانی لنل مسجد الحرامی الل مسجد الا اقسا لے گئے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک تو کہاں سے ہوئی مہراج مکہ سے ہوئی جب مکہ میں حضرت صدیقہ موجود ہی نہیں ہے تو اس حدیث کو دلیل بنانا کام کی شرح لاؤ سارے سارے کراچی کے اہل حدیث سب جوڑ کر بیٹھے اور یہ کہیں کہ امول مومین حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے گھر میں بھی نہیں آئے اور میراج ہوئی حضور علیہ صد تو سلام کو مکہ جب صدیقہ وہاں موجود ہی نہیں ہے تو ان کی گواہی کیسے مانی جائے گی کہ میں نے تو تلاش کیا تو آپ کے بدن کو گم نہیں پایا اور اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا دیکھا بھی مہراج شریف اب آپ کہیں گے بھائی یہ بات تو باتیں گی تو سمجھ میں آ بات لیکن اب آئیے امول مم حضرت عشا صدیقہ وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ام مومنین ہیں ہم اس کا بھی جواب دینے کے پابند ہے کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی اب سنیے شعید محفق شاہ ابد الک محبیق دلوی رحمت اللہ عالم نبوت میں میراج کے بیان پڑی شعید محبت کوئی سال دو سال پان سال کے آدمی نے یہ دہلی میں پیدا ہوئے ان کا وسال ہوا ایک ہزار باون ہجری کو تقریبا ساڑھے تین چار سو سال ہو جائیں گے باون ہجری باون مداری جو نبوبت فرمائیے فرماتے ہیں کہ حضور کو معراج کتنی ہوئی فرما پہ حضور علیہ السلام کو معراج ایک نہیں ہوئی حضور کو میراج ہوئی چونتیس چونتیس معاج حضور کو ہوئی تینتیس میراج روحانی تھی اور ایک معج جسمانی تھی تینتیس معاج روحانی تھی اور ایک معج جسمانی تھی ہم جس میں کہتے ہیں کہ حضور معراج کو گئے اور جسم و جسمانیت کے ساتھ گئے اللہ کو دیکھا یہ معراج جسمانی تھی اور حضرت آشا صدیقہ جس معراج کی بات کرتی وہ معاج کوئی روحانی تھی آگے سمجھ نہیں وہ بھی غلط نہیں کر رہی وہ معراج کوئی روحانی معراج کا تذکرہ کر رہی ہیں اس معراج کا تذکرہ نہیں کر رہی ہے تو دیکھا آپ نے یہ سب بڑے اہل حدیث بڑی شام سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے نہیں دیکھا اللہ اور حضور کو جو ہے وہ میرا جسمانی نہیں ہوئی سب سے بڑی دلیل کا حال یہ ہے ملاحظہ فرما کم سے یہ تو اطمینان ہوا گا کہ کہلے سنت کے دلائل کتنے مضبوط ہیں ہاں تاکہ اپنی عقیدے کی پوختگی پر ڈٹے اور قائم رہے